دنیا سے جی چورا کر اقبا سے دل لگا کر اپنوں سے دور جا کر خونے جگر جلا کر ہم دے چلے جا میں توحید کی گواہی ہم آخرت تاریخ کی پیروی میں پس قدمیاں بھلا کر کودے تھے ساحلوں پر ہم کشتیاں جلا کر بے نور گھاٹیوں کی ہم سے چھٹی سیاہی سے ہم آخرت کے راہی رب سے کیا تھا وعدہ جنت کا تھا ارادہ مرنے کی جستجوسی جینے سے بھی زیادہ تصلیس کی صفوں میں ہم سے مچی تباہی ہم آخرت کراہی حاصل جمہوریت کا انسان کی ترقی ارواح کا تنزل ابدان کی ترقی ہم چاہ تو سکتے تھے لیکن نہ ہم نے چاہی ہم آخرت کراہی اک شہر بے اما میں مسکن رہا ہمارا بے خوانما سہی پر ہم نہ تھے بے سہارا ہوتے نہیں ہیں تنہا اللہ کے سپاہی ہم آخرت کے راہی پہلے بھی اٹھے طوفان ان یورپی ندیوں سے جنگے سلیب جاری ہے آج بھی صدیوں سے افغان سے بھی لیکن چھوٹی نہ کچلہ ہم آخرت کے راہی عشرت سے کیسے گزرے جب پہ آنچ آئے یہ سر ہوں دوش پر کیوں یہ جان کیوں نہ جائے حق جانچتا ہے کس نے کیسے وفا نباہی ہم آخرت کے راہی ہم رحمت جہاں کے پیروں ہوں نرم خو ہوں نفرت کے دشت و بن میں الفت کی جستجو ہوں ہم امت نبی پر ہوں رحمت الہی ہم آخرت کے راہی جس جا کہے شریعت ہم سر بک وہاں ہوں حق روک دے جو لیکن رک جائیں ہم جہاں ہوں ہم کو نہ ہو گوارا اسلام کی تباہی ہم آرت گرا